روحمارے کرنا سلام دام پر گاؤں ماں تلام کا خود گائے وہ تپوس گاؤ وہ دولہ انجا ہوا اگر دونوں مسلمان حاصل مقدمہ حاصل إصلاحة المؤمن مقدمة في إصلاحة الكافر باني أبو جهلت لموجود يا إساء الله تعبدالله الموطل إصلاح مخيكرا أما سمت والله انجاو لما وما يتذيك لعلا ويذكّع ويذكّر فتن فاو الزكرا ما أما نستغناء فاو تروض وصده مالك الله ذكّع إصلاحة المؤمن مقدمة في كافر باني لذلك خلق ذلك ويردت كافرين تلب والا اما مرسرنا پانت رہو تو سدا اب طلب تو اما مر سنا پانت رہو تو سدا مارے کر جا کب ہوئے سا پانتان ہوا دام کشنا چی بے تلب آگاتر سکے تلب بار مہکر پکار چا مختلب مشکل متحر متحرو شیتا نفاقي دي ذمست شياطيننا ما لا ذا مظاهر دي نفاقي دي ذمست شياطيننا لا مسها ان المتطهرون دي راين المتطهر पाच फरिश्ते وهم الملائكه لا مسها لا مسالم المتطهرون وهذا الرسول في المتبرات امره جاء الملائكه توسعوا متطهرتن دي ان الرسول مشکلاندھی باتستا ست یو وغیرہ جو ما بعد حاصل داری تدھیر دے اصلی جاتی تدھیر دے دا سمان لمس متبراج شا لا لے من لہا آشردار پانا سواہری تدھیرانا دہرے تطهیر کی حاصل ہوئی عبادت سے پاک النجاستو کی حاصلی پس اعتقاد نجاست و شذا تہ دہ پوشاب کی طرح و بارداس تعتین علالم مستعد نعوذ باللہ تجاستی پس تذییر را دہ تطہیر پوشے کو من حالت نو اگے کی ان ذی مناظرہ ان ہم صحابہ ادا چنے اینہ شذا صرف تو باردو صحو حقیقت نو صحف دا ادبار دا جسم دیا سا تھیر لا کا لا دا, دا, دا متبرات مجاہد دے تدبیر و سفت دا مجاہد کو دے و تدبیر امر محمود خدا صفدا موسر موسم اصل کے سفت حام او اور دا محمول صفت میں جازن نکر دے دو خدا کا آکش دراس بے دادی کو خود صفت محمود حافی حامل آکشی دا صفت حامر کیامرین سکھ دی اور محمود صفتوں نے دے او دا صحیح کو محسن آکس مدبرت محمود حامل لور دا دا کی صفت دا حامل محمود مجاور ان مجاورت کو جیسا اطناقما بغل بان کی بدل رہا اصل باز نہیں اشکال لا بیس کی زندگی میں تن تناصول سی گئی خدا تدبیر صفت محمول دے حقیقتان کہ مجاہدین دین او دا حاملین جسدہ دا مجازن دے ذی کی ہوا پس ذا صفت دہامیلین ہو شد تذییر کہ فرشتے دے حقیقتان دا کے تمام ارشداہ تذییر بعض کے استخات نجاست اور سے بہو شفور بان رجبدا بدل رہا اصل ما را در سرا وجلال لما الحملهاتنا يقعو. يقعو عليها التذهير يقعو عليها لا يقعو عليها التذهير نوعا كيف رسعوه من التذهير حقيقة حقيقة ذا سفات حقيقة ذا حاملين يفرسي فوجوه للتذهير لأجل من الحملهاتنا نقول لكم بعنا ذلك طب جرت تذهير وقردوا انت لا تذهير سفات مجازن لأجل من حملاء آزن ان دا او جاسن حمل مگر اج نمن حمل یہ اس کی وچیم گا اندین نے ایسا نے اس کی وچیol تحبید lö Żمید کی ایسا ہے اس کے سفTe یہ مغامی sієی کاب ہے ج آراد کچھ اس محمد ہے ذا میں اس نے اس گنات کی پھیکنم ح thereby 최خו کہ اس сыفت آیاء اس ہم مسئل ومجاور سؤالت کے отношے اس کو السف git اس لما ساوالت لا کدھیر لاتا رہے من خا مل رہا اے دن کی تدھیر چکا رہے زمین پر سیبرا جی کے سوبا تو ظاہردار چار دن تدھیرت اس بات کی تدھیر ہمارے حسرت اس بات کی تدھیر پکر مانا جی بار چالا ذات پر حاصلہ بدون شیر تبر استحقافی مج دوس دا دا مجازن چب گر تدبیر صفت دا پار دا محمول دے صفت دا چھو دا محمول حد جاتا ہے دا حاملید پار مجازن چھو دارگی دلدکم صفت دا دل تدهیر دا, دا پار دا محمول شاہر او دا حاملید پار مجازن چھو لدان اس کا اولان دا دا غیر سے کھا مناسبت راضی مناسبت صندر قد رات کرن خدا کنم ذکر کرن نور شراح پی اتراز ذکر دے خما مناسبت ذکر کرن لیکن دا اور یہ قوشی تحیلیت ہے اور یہ مانا ہے کہ یہ مصبت ہے اور یہ سبقا ہے سلسلیت ہے سفرت المراکت واحدهم سافر سفرت و اسلاحت بین و جوہت مراکت سفرت اس لما اسلاح تبین کی اسلاحات دی پرشتو تک برکی چیزا اسلاح رو سنکی دیجی لاری روید فات اسلاح تبندگان سفرت المراکت واحدهم سافرت و اسلاح تبین و جوہت مراکت او قول دل پرشتی سفر ہندی تداولی ازان از رد اللہ و تا وطاجئته ككره جدا وحيراوري اودا كيدينا واحدرا كسفير الذي يصلح بين الناس قدمت سفير اصلاح بين القوم راولي دايم اصلاح معروف راولي بمثبت واهبان وطار غير تصدى تغافل ربما تصدي غير مذكور مذكور ليه مذكور كده مخفي في غير مذكور تصيد سلسله دان فان كان ترى را تصيد وصال وجاد لما يغلي لا يغلي احد ما امر به ما لما جنا مرا ذكر الانسان في تقر احكام دائنا جهاد القرى يشبركوني شوق اما امروا به ما في ربي ما امر لو خارم عباس دروا قره حتم شاه شدت الصوار مسفره الوجوه يومئذ مسفره بنسكه تنراق کی بیدی سفرتین باز کی معنی شاغل و يقال واحد مثل شوک دسنا تراہر ادبام آنا چیتا مہاما فرشتوں سے دعوے حالانکہ روج دی فارم دوا چلے دیش یہ دشمن سکویرہ ان کا زہر ان کا ان کا اثرات وقال الحسن سجل الذهب ما وافرت البحار وسجلت جو مراد کہ کنہ چدی اگنے لاچے دا بن کور واقع پھر دولت لگا چھت چھت کے والے ذهبا ماہا خیال چھو بدہ بداتب طاقت فلک کے ساتھ کے میدانش یہ مقام میں روایت امر انجور انوں کے کہ ڈک شین داد رہنوں کو تلان ش ڈک بو شباد اور واقعی او بیبات تشریح او چاکی او چرچی الماملو وقار غیره سجر جا فجرت او سج افضا بعضها الابعزد فسوارت بحرم واحدا دا مارم دیگر بی والخنس انتخنی سکی مجرآ تر جوار الگنسی الخنی لا دریس فاد دی سوری دا سورا ازیر فار دریس با سمیتی جدا زحر مشتری اتارب لا سوری دی دا کرا روانی بے بے دی دی والخنس ترجعو نا خنس ترجعو دا دا تک لسوشی و تک نسو یا نہ پچھھی تھا مقام نکا انندر پاسرا کما تک میں سولے میرا خپل مقام کی لگا سن جی پٹی کی سو ہی پکھنے جا رہی تھی تنافس ارتقا نار وحو زنین المتہم و غنین یبن به زنین متہم مرذنے متہم مباحث نہ ابدیہ وہ سنین متہم پا پٹوالی بہانی و زنین گن مہاراج نا مہاراج کر کے ذم اذن لك وسوجت مال سرن صاحبون هاي صاحبين وركشي من ذا تخور صاحبون اسرا وتن ذا يزوجون من أهل الجنه والنار ان كن جناتهم دخلن ذي جهنم يا رسول <تصفح> الله هم ايت يقولستم ور الذين زرموا ازواجهم اقرانهم ذا الذين متعباسون ومن ملك الله جمك ايت ازواجهم قرناهم اتجاهان فقد زمان اتجاهين ازواجهم جمعیت اسلام نے جہاد ان دا مشرکین عذاب مش مش طرف جمع کی اپاں نوں درفنگار جمع کی امریکہ او داغی اتحادیاں انکار دے کیجی وی دا اتحادیاں جمع کیچ بڑے ریاض شوق پانی اپا دا شوق جہاد جہیدی جہادیں دے سی آ ساسات برائے سما و شوا عسم ین حدیث قرات نے وقرع الحجاج بالتشدید اور ارادا معنی سنت بیت ارام متل خلق متدل بدن والا طولان دامن کے اعتدال اندا بہ داسن کے اعتدال سرغ کے اعتدال حقوق فکو کی قوت کے اعتدال داسن چبدی بیجداری فائی کی یو غو غودا بلنڈ جو سر کے برابر حق تھا یو لاسودا بللا اسلنڈ نا فادہ متدل خط مرام دادا راجح و خ پهلهماه راحپمانی یدزی ګرکي انشار چې ب تجدی د تخ اومانالي چې دای ومانا د مو خدانې او خ په ب دا اومااد د مو خلله پر قنه تجدید د تب حاصل داي نهګون چې عله و ماات د مو خدانې اومر خفه په مااد د مو دا دا غیث تارک نشتے دا دا این فی ای سورت ما شاء رکبکن دا دا دا نسیناب ہم وقتی حتم شک بعضی دیت نوائی سرکے جو مجزوک چی عدلوی دا اشارت دا تا دعون دو دوم لدے قدی سورت کی این عدلا چی ویلو در حر سورت تراک وغشان دا دا دا غیل تفصیل چی نا دا عدلا فی این فی ای سورت ما شاء رکبکن ذالک نے نہ حل سدرہ تعذلا کو معنی دموت خلق او عدلا فی ای سورۃ ما شارک بیسر کی دے تفسیر شو راجہ ذکر مانی او دایانی دا تعذلا دا. عدلا بتفصیل و معنی موت الخلق قذاذن سنا یہ ای سورۃ ما شاء اور قد سر الامات پر سورۃ ذی دی نہ چه دا ھا موسم ما غرک بے ربک المحسن خلق کا سواب سمران دامن تھا جستا ضرورت کو سان کا پیدا کو تنازع پیدا گستان دامن کے سبب دے سبب سرگ بہتر مقام مرتب ہے سرگ یہ دعاؤں شان پیدا کل وگنے دعاؤں شان پیدا کل دراصل انا دارن چیو کو دا بنن داو برابر قطا او دادری میں شان تھی ایو صورت ما شارک بک کم شکل چدان پا ہٹ ترکیب در ک انسانان اٹھن دا من ایو شان تی بیو انسان فجد انسان نبی تو پار د معرفت بلکہ دع غورن جی دی دیو مور پلان پیدا دی بے باکی تمیز تے دیو حجات بلحنی نہ بیردا دا تمیز نہیں نہ بے مصوی ہر کو جانتا امیر لوگ کر دے تے پال تمیز کرو میں تمیز سنگ کے دے دا اللہ احسان چہ درد دینا تے دور دیو مور پلان پیدا نی ان تمین تو یو شانتی ہو با پھا باکے لیکن میں تے یو اے ادبر عزت نہ دیو حجات بلحنی نہ بیردا پال تمیز دا اللہ احسان دی ما حصر روهم ما قبيح وطويل وقصير وان للمطففين وقار وجائد ران ثبت الخطايا ران قل نامرانا اذا ثبت الخطايا اغرسوا زند خطايا واسردوا جرا خطايا قد دي کی مضبوط کر دی دی ثبت الخطايا اغرس وابي قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا معمر قال حدثنا مالك عَنَ, عن عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يومئذ كنا في رب العالمين حتى يغيب احدهم في رشفه الى ان يذهب عنه رشفه توذينه بقول الخروج كي انصاب الجنن زن خرپداسي نو روات کرند چا زنگنور سالا چا اورتال چا فليد ازا سما اور شق قد قال مجاہدن کتاب او اما من او کتاب ورا اظہری ہی تا تدبیت مشارہ صور حقیقی ذکر کی اما من او کتاب او بشمالی ہی حوضان کے صور کی اما من او کتاب ورا اظہری ہی نظر چی پشاب او ان کو ان کو بغت ساسبانی سے اختلاف نہیں کرے دو دوڑا ایتھے ان خلاص دانشا چی پگت ساسبانی کو ان کو ان شاہد کر رکھنا تو بازی کرکی چی دا اللہ سبی پر سینک یا میں میں تدریبی شاطر وہ فرشتے وہ مخامت نرا چلہ بادشاہ شکر ولینی شاطر طرف نو فقظ آسمانی اور قوریشی نذر ثابت شاطر طرف نو فقظ آسمانی کتاب بھی شمالہ ہی ان یاخذو کتاب میں مرای ف با شمال بانے مم ولا ظاہری وہ در ماوس جمع من دابتن و ظن ان یحور رمضان کے دغ انسان کافر مشرق منکر قیامت نہ نا رحتنا کا رحت دسنا کال سمے ابن ملے گا سکالت سمے تو آئے سے کالت سمے تو میری وسلم وذي قال حدثنا سليمان بن هرث قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوبان بن أبي مُني قال أنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وذي قال حدثنا مسدد عن يحيى عن ابن علي بن يونس حدثني أبي صغيره طرح آني تيمونه قابل قاسم عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد بهذا إلا هلك قال قلت يا رسول الله قال يا تارث المفارده التراض درخذنا دهقو كارده ابي به تاروث بن نسوس للاسترشاد هنداسيد مومنین ڈیرہ حاضی قواہ چکر ادا حدیث گواہ ویدو سنت سے ذہن لا قرام تو دا اکی معلومی دے تاروز دے سادر جو حاصل اللہ حلقا نشتی اتن چاہ سی صاحب جیر مگر حلق شنقارت اوی المومنین قلت جا رسول اللہ ہوں جانی اللہ ویداب انڈیر دا عدد تو خوص اللہ علیہ قربان کی معلوم استعانی استعاد تقلید فتر ونشب مادر ایش ولی اللہ بہتو غداوی استعاد اتنا قول ن ہلاکت مطلق قرآن کی قرآن کی نفش احساس ہلاکت حساب نہ دے کل لا عرض دی جری اعلان سر معافرتنا چې ذا ساپ اړو اعلان د معرتنااحصاب میں حص حساب لااقعا مقعشان حسصاب میںصاب کے ضرړی وړے وړی وړی او د حری پ تو کی سرکی ذا کرن ضو وونہ پیش بچی دی تی دی ار خمال اعلان ا اانو نقل روات ک اعلان کے از عممدی خطات معابی ومننو کشر حسصاب او د سر ک ااحصاب کو مناد من پرشی الصحاب بن حذره الصابخاري كي منا بشي نعمل لو كره الصابح راها لا تركبنا تلقنا تلقرو وبه قال حدثنا سعيد بن نذر قال قرأ ورناه شيخ القرا بن ابو بشر جعفر بن اياس عن قال قال انما بات نتركبنا تبقىنا تلقرو وكان بعده قال قال هذا النبي لذلك اذا تركبن لشيء اذا تركبن نذني يقول تركبنا في صغير جو مال يقول تركبنا النبي صدام انا بوصريت سجل مفرد شي لتر قبل نہ تبکنا تبک ہار حالت با دن تب و سوری کے پی حالت پان پسبل حالت نا حاضہ سلام دے یا تقریبات یا مخصل جہالات بتا بنا ثانی کی وقف وخبار وقف وخمان حالات بدی گا ثانی وادی جمن لطر قبول نہ سوری کے بتاث پہ محمد سوری کے وطاث پہ حالت پان پسبل حالت نا جناب وہ دنیا کے احوال مختلفا انسان معاشم بھی بےزبان شی بے بڈائشی حتاں خبر تلاڈ نہ خبر تلاڈ شی خبر بردخ نے میدان تک مدیدہ حالت مرادی گوادریز باران والا صحاب سما مارا دا یار جو جوابت کی از دی دو دا. انت بن کی سبع اسم ربك وبيه قال حدثنا عبان وقال أخبرني أبي عن شعبت عن نبي اسحاق عن البرايق قال أول من, من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وإحبون خصومين هو المهاجرين داو ثم جاء عمار وبلار وصعب ثم جاء عمر وخطاب في عجين ثم جاء عمار وصعب ورسلتك من رأيض وآل مدينتي فرحو بشيئان معنى بل هذه مدناجة قشارت قل شئباني فشارت فرحهم وقل م وہ چرن تو شہبانہ بادشاہ نہ شاعر نے پڑھا تو نبی علیہ السلام نے حتار ایت الولائد و صبیان کئی و صبیان ماشمانہ نہ کان ماشومی جنہ کئی ماشمانہ نہ کان یقودونا فشارت الملک و ان فشار یوسف کہ ماشمان جنہ کو ولادہ کان ہوئے یہ بولنا ها رسول اللہ کہے ربا رسول اللہ ها دانے نبی رسالت صلی قد جاء راہے فما جاء حتا داول دنیا کی ڈیڑھ کوشش کی لیکن عمر مطابق تو سنت نے جنت دے تو کوشش پائے تھے مطابق چوپڑے کا ذکر نیب تیری گیا چوپڑے نے رنگ کا ذکر میں کہانی میں نے جہن اسکار کئی عبادت کے لیکن ہمارے مطابق انم ان یہاں بالان انا کامل شوید گرموار داوی برا ہمارا کہ کامل شوید گرموار داوی وحان شرب اور اخر وقت استاد داوی حمیمنا میں ان لفظ کی صورت میں رحمت میں رہا و آنا حمیمن ان ولكن انتقال من صورت الى صورت میں رہا و بین حمیمن ان بلغ ان حرارت کہ کامل شوید حرارت لاظت مو فی آلاغیتا شتمن شتمن معلوم دارشا چیدہ کام بیان مصداق خبرات روید فریشانی خبر سنی کنزلی دی بنا کبین انو سبا کنزل نڈا کرنی نا شتمن دارن کی بعضی معلہ کی کس بن از یقال لو شبرق و یسمی آر و اجازی از ذریع ادھای بسو و سمم دا زہری بٹے دی نسل و سیتن مسللتن و یقلو بباد والسین و قال ابن عباس ای